ونحن بالله من سهول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلاه مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونزيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى فطرة الله التي فتر الناس عليها لا تفضيل لخلق الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الكترة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينسرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اور کرام بزرگان محترم اور برادران عزیز آپ حضرات کو اس وقت ایک اہم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت دی گئی بلایا گیا اور جو مقصد ہماری زندگی کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا جزے لائنفق جس کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوتا تو ہم اس کو نظر انداز بھی کر سکتے تھے اس لیے کہ ایسے مقاصد پر ہزاروں زندگیاں ہماری قربان ہو سکتی ہیں لیکن جو ہماری ایمان کا مقصد ہے جو ہماری ہمارے ساتھ جو ہے جس کا جس کا جو ہے ہمارے ساتھ جس کی وابستگی زندگی سے زیادہ عزیز ترین میرے بزرگوں اور دوستو آپ حضرات کو یاد ہے کہ اٹھارہ میں جب ملک مکمل طریقے پر غلام بن چکا اور انگریزوں کا تسلط میں آ چکا آپ جانتے ہو کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کس نے لڑی تھی کون تھے وہ میرے اور آپ کے آبا و اجداد تھے الا آبائی فجیم نے بھی مسلم اس اجماعتنا یہ وہ ہمارے اسلاق تھے وہ ہمارے اطالرین تھے کہ جنہوں نے اس ملک کے دیسو برہم کو سنوارنا میں اپنا سب کچھ قربان کیا اور اس لیے قربان کیا ہے اپنی زندگیوں کو قربان کیا ہے لیکن دین اور ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا بلکہ دین اور ایمان کے بقاؤ تحفظ کے لیے انہوں نے ہر کی قربانی پیش بڑی عجیب بات ہے کچھ ایسا وقت گزرا ہے کہ جس غلطی کا اقرار ہمیں بادلے کا خاصہ بھی کرنا پڑتا ہم نے اکادر کی اس روش کو چھوڑا ہے وہ ہمارے اکادر تھے کہ جو کبھی شاملی کے میدان میں نظر آئے تھے کبھی امبالا میں نظر آئے تھے اور ایک طرف ان سے کتابیں کتابیں کی کتابیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں دوسری طرف ان کی سرگرمیاں بھی ایسی تھی کہ جنہوں نے اس ملک کو اور مسلمان قوم کو ایک نیا رخ دیا میرے بزرگوں اور دوستو آپ جانتے ہو امبولا میں کون تھا ظفر احمد خانے شری یہاں کون تھا وہاں قاسم صاحب نانو شری رشید احمد صاحب گنگو ہی شہید الطاحی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی یہ وہ لوگ تھے جن کی قربانیاں ہمارے سامنے بہرحال مقدرات غالب ہم نے اس جنگ میں شکست کھائی انگریزوں کا مکمل تسلط اٹھارہ سو وہ پوری ایک عجیب و غریب داستان ہے بڑی ترخ داستان ہے میں میرے اندر اس کے بیان کرنے کی ہمت میں سکت کیا ہوا وہ کسی وقت لیکن بات یہ ہے کہ جب اٹھارہ سو کا یہ تسلط ہوا اس کے بعد اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں دار کی بنیاد رکھی گئی دارلوم دیو کی بنیاد کتنے سال کے بعد بتائیے آٹھ نو سال کے درمیان میں ان لوگوں نے کہ جنہوں نے شاملی کے میدان میں امبادہ کے میدان میں شبست کھائی تھی لیکن کسی جگہ مایوس نہیں ہوئے اس لیے تو کہیں سمجھتے تھے کہ اریا تو کم لوگ مایوسی تو کمبھ ہے اور ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا مقابل سے میں گھبرا آپ کا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور ہم تو وہ ہیں اسی دریا سے اٹھتی ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تنڈ جلا بھی اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تنڈ بھی نہنگوں کے نشے مند جس سے ہوتے ہیں تبو وقت. یہ تو آپ اور ہم کو مرنے کا کام تھا لیکن کچھ ایسا ایسے مراحل سے ہم گزرے ہیں کہ جس کا ذکر نہ مناسب ہے میں کر سکتے ہیں بہرحال اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہے انگریزوں کے سامنے ہم نے لڑائی لڑی لڑنے کے بعد اس ملک کو آزادی کا تحفہ آپ کے ساجرین نے دیا اس ملک کے اس ملک کے انسانوں کو اگر آزادی کا تحفہ دیا ہے تو آپ کی قربانیوں نے دیا پڑھیے کبھی داستان دائے گائے گائے گائے تھا نا گر تازا پائی جا کن دام سی نا کبھی کبھی ان قسطوں میں کہا کرو کیا کرتے ہو کرکٹروں کی داستانوں کو کیا کرتے ہو ہالی وڈ اور بالی ووڈ کے داستانوں کو اپنے اکادر کی جو ہے قسطوں کو پڑھئے واقعات کو پڑھائیے وہ حقائق ہیں وہ پھینکتے ہیں ان کو پڑھیے بہرحال جو ہے جنگ لڑی گئی ملک آزاد ہوا اور آزادی کے بعد وہیں دستور بنایا گئے آزاد تو ہوا لیکن اس دستور کو بنانے میں بھی, بھی کافی عرصہ چار پانچ سال چھ سال کا عرصہ نکالا گیا اس بیچ میں اس ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی مسجدوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا کہ اس ملک میں آگ لگا دی جائے تاکہ ہندوستان کا بننے والا دستور سیکولر نہ بنے ہندوستان کا بننے والا دستور سیکولر نہ بنے اور آپ جانتے ہو کہ گاندھی کو گولی بھی ماری گئی دستور نہ اس لیے کوشش کی گئی مسجدوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہمارے اکادری نے اس وقت یہ کہا صبر سے کام لیجئے تحمل سے کام لیجئے اس وقت جذبات اور اشتعار انگیزی جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے کہ کبھی ایک مسجد کا مسئلہ ہے اگر دستور سیکولر نہ بنا تو سینکڑوں مسجد کے مسائل پیدا ہوں گے آج ایک مسجد کا مسئلہ ہے اگر کل دستور سیکولر بن گیا ہم سینکڑوں مسجد کے مسائل کو ان حل کریں تحمل سے کام لے بہرحال وہ بنا دستور بنا ہمیں بروبری کے حقوق دیے گئے بروبری کے حقوق کے ساتھ مذہبی آزادی کا اپنی گہم مذہبی نشر و اشاعت کی اپنے مذہبی ادارے بنانے کی اپنی متبلیغ کی نسل و اشاعت کی ہمیں آزادی دی گئی لیکن آزادی دینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک ملک کا دستور سائیکولر نہ بنے آج صرف وہ برسرے اقتدار آج وہی بہنی فرمائے جو پر برسرے اقتدار ہے وہ آپ جانتے ہو کہ جو دستور کو سائیکولر بننے دینا نہیں چاہتے تھے آج صرف اقتدار کی کسوں پر براجمان ہیں وہ آپ اور ہم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ کسی سے مکھی نہیں اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس مسئلے کی نزاکت اور حساسیت کو سمجھیں انشاءاللہ شاء کے بعد ہمارے علماء کرام حفیع نظام آپ کے سامنے اس کی تفصیل کے ساتھ جو اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس تو جو ہے طلاق کا مسئلہ آپ نے دیکھا پہلے بھی بسائی جائے متملہ دین بھی آیا شاہ بھی آیا لیکن اس میں جو مسئلہ آیا ہے طلاق کا مسئلہ اس میں سنگینی اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ حکومت نے خود حلف نامہ داخل کیا سپریم کورٹ کے اس جائیں نظریے خود جائیں خود حکومت نے شاعری طور پر حلف نامہ داخل کیا ہے گویا حکومت بھی اس میں برابر کی شریک آپ سمجھ رہے ہو اس لیے اس مزلے کی نجازت اور ہو جائے گی پہلے بھی مسائل آئے لیکن کبھی حکومتوں نے اس طرح کے حلف نامے داخل نہیں کیے لیکن یہ تو خود حکومت نے حلف نامہ داخل کیا ہے تائیدی طور پر اب جب یہ مسئلہ آیا ہے طلاق کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے ایسے وقت میں ہمارے علماء احترام آپ حضرات کی جو رہبری کریں اس رہبری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو باتوں کو گھر گھر تک پہنچائیں معاشی میں پہنچائیں گلی گلیوں میں پہنچائیں معاشرے کے ہر کوئی بات پہنچنی چاہیے کہ طلاق دینے کا اسلام کا صحیح طریقہ کیا میرے بزرگوں دوستو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی باغ علیہ السلا کو اسلام نے فرمایا ایک, ایک وقت روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت جائیں ازواج متحرہ حضرت عائشہ روی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا غالباً اس وقت میں حضرت سلمان بھی تھے حضرت مقدار بھی تھے اور حضرت علی بھی تھی یہ وقت جب پہنچا اور یہ سلون عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معاملات معلوم کرنا چاہا فلم اخبیرو جب اس وقت کو آپ کے معاملات بتائے گئے فلما اسبیرو کا لم تقال اس وقت نے کم سمجھے اس وقت نے, نے کم سمجھے اس لیے کہ وہ ایک ذہن میں خاکہ لے کر آئے وہ ذہن میں خاکہ لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی تو رات کو سوتے نہیں ہوں گے نمازوں میں ہی مشغول رہتے ہوں گے اللہ کے نبی تو روزہ ہی رہتے ہوں گے افطار نہیں کرتے ہوں گے اللہ کے نبی تو اللہ کے بقار رات سے اختیار کر کر تجرب کی زندگی میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے رہتے ہوں گے ہر ایک کا ایک ذہن لیکن چل رہا تھا بیوی مزاج کی طرف چونکہ دین حاوی تھا اس وجہ سے اس طرح ان کا ذہن چل رہا تھا وہ ایک ذہن میں ایک تصور ایک خاطہ لے کر آئے فلما جب ان کو بتایا گیا تو کہا انہوں نے اس کو کم سمجھا لیکن یہ وقت وہ تھے وقت میں شریف وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی تو کیا اللہ کے کی نبی کے کسی صحابی کی شان میں بسکاسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تو تعویلات کی اور یہ کہا محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اللہ کے رسول ہیں بخشے بخشائے ہیں ہم تو جو ہیں اللہ کے رسول تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے ہمیں کچھ زیادہ کرنا پڑے گا اللہ کے جو بخشے بخشائے ہیں اللہ کے چاہیے کہیں ہی گادنے ہیں اگر تھوڑا بھی کرے تو آپ کے لیے کافی ہے لیکن ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہمارے لیے تو کچھ زیادہ کرنا پڑے گا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرے پکا لاڈ ان میں سے ایک نے کہا اما آنا اما آنا فاؤسلی والا اب میرا تو معمول یہ رہے گا کہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا سوؤں گاؤں گا نہیں میں نماز ہی میں مشکل رہوں گا رات کو سوؤں گا نہیں وقال آ دوسرے نے کہا اما آنا فاسو فا والا اختر میں تو روزے رکھتا رہوں گا افطار نہیں کروں گا روزے ہی رکھتا رہوں گا افطار نہیں کروں گا اور تیسرے جو وقت میں شریک تھے انہوں نے یہ کہا اماں آنا فلاں میں یہ شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا شادی بیا کرو بیوی آوے بچے آوے کمانے کا جھمیلا کھانے کا جھمیلا ان کی ضروریات کا پورا کرنے کا جھمیلا تو اس سارے جھمیلے سے پا کروں گا یہ تینوں یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تینوں یہ نمازی پڑھتا رہوں گا رودے رکھتا رہوں گا اور شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا شادی بیاہ نہیں کروں گا فلما سے ہم یہ آزہ لکھ کر رسول اللہ اس رسرا کے الفاظ جب رسول اللہ تعظم نے اندر یہ ساری باتیں سنی آپ باہر تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے ان لوگوں سے کہا انتم النزین کل تم تجا ہو سکا آپ کے الفاظ ہیں انتم النظین کل تم کزا ہو سکا تمہیں وہ لوگ ہو جو ابھی یہ یہ باتیں کرے کہہ رہا تھا میں نماز پڑھتا رہوں گا سو گا نہیں ایک کہہ رہا تھا میں احتار نہیں کروں گا روزے رکھتا رہوں گا ایک کہہ رہا تھا کہ میں شادی بھی نہیں کروں تمہیں وہ لوگ ہو انتم الن تم کدا بچا تمہیں وہ لوگ ہو جو یہ باتیں کہہ رہے تھے پھر جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لہجے میں کچھ تلدی سی پیدا ہوتی ہے اور کہتے ہیں فواللہ اللہ پسند ہیں حالانکہ وہ وقت بھی سامنے وہ تھا کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی وہ اللہ کے نبی کی جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ جہاں کر نرم نرما گئے وہ لوگ تھے وہ آپ کے ابو کے اشارے جان دینے والے لوگ سے لیکن اس کے باوجود موضوع کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی قسم گھر یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ خدائے کی قسم کون قسم کھا اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں اور جلیل و قدر جو ہے موجود ہیں, ہیں ان کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اللہ خدا قسم لہ اس میں تنظیم کا شیگا استعمال کیا ہے تاکیب تو تاکیب لائے ہیں انی لاپشا گم گم میں جو ہے تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خصوصیت رکھتا ہوں وہ اطپا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ اللہ کا تخوا رکھتا ہوں والا لیکن مجھے دیکھو اصل صرف مطلب روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں اسلحان کو رات کے نماز اللہ کے سامنے پڑھتا بھی ہوں آرام بھی کرتا ہوں وہاں کے اور عورتوں سے شادی بھی ابھی کرتا ہوں صرف فرمایا قبل کا بھی جان سنتی فل جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں دینی سوچ لے کر آئے تھے دینی گہیں دین کی طرف ایک گاہیں جا رہے تھے لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھ رہے تھے اگر اس فکر پر اس وقت قبم میں لگائی گئی تو یہ افراد تفرید میں مبتلا ہو جائیں گے جس طریقے سے عیسائیت نے جنم دیا جس طریقے سے جو ہے یہودیت کا جنم ہوا اسی افراد تفرید کے دونوں افراد تفرید تفریحی کی وجہ سے جو ہے عیسائیت اور یہودیت جو ہیں گمراہ ہوئے برباد ہوئے تو نبی پاک علیہ السلاط والسلام نے اسی وقت اس فکر پر قدم لگائی کہ جائیں جو میرے طریقے سے ہٹے گا فرمایا آرام بھی کرنا ہے آپ کو دین کے کام بھی کرنے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دینی سوچ لے کر آئے تھے دینی جذبے کے ساتھ آئے تھے ایک اچھی سوچ تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اس سوچ کو پسند نہیں کیا اللہ کے نبی نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا کہ جہاں تو ظاہر ہے میرے بزرگوں اور دوستوں جہاں دین کے احکامات کا جنازہ نکالا جائے جہاں دین کے احکامات کو ٹھوکردار ماری جائے جہاں یہ کہا جائے کہ طلاق تین تلاق جہاں اجماعت ہے اما عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق اگر بیچ جائے گی تو وہ طلاق واقع ہو اگر کہ حرام حرام ہے تلاش کا دینا حرام ہے لیکن جو ہے اجماع امت اور جو ہے علم اربہ کا اتفاق ہے کہ یہ تینوں تلاف جو ہے ایک مڈلسٹ کی تلاش واقع ہو جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہو ایک حرام کام کا امت کر رہی حرام کا انتقاب کرتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے پر جو ہے جیسے ایک سانپ سا سونگا ہوا ہے ایک سانپ سونگا ہوا کوئی کہنے والا نہیں اور تین تلاق کا ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کے راستہ نہیں تلاش کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب چھوٹے ایک نکاح کرانے کے لیے آپ مول صاحب کو بلاتے ہو اور پوچھتے ہو تو اس طریقے سے کہیں آپ کو تلاش کا مسئلہ آتا جب بھی کسی مول صاحب سے رجوع کرتے مفتی صاحب سے رجوع کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم مول صاحب سے رجوع کرتے ہو اتنا اہم مسئلہ زندگی کا اہم مسئلہ ہے زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے وہ پارٹ کو آپ آپ یکم جٹا کر دیتے ہو ایک ملازم کو جب جدا کرتے ہو تو دسویں مرتبہ مشورہ کرتے ہو ایک مزمدریس کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے الگ کرنا پڑتا ہوتا ہے تو دس مرتبہ مشورہ کیا جاتا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی کئی راستے ہیں ایک عورت جو آپ کی رفیع حیات ہے اس کو یکمن چھوٹا کر دیا کیا اس نے کی اسلام نے اجازت دی ہے الحمدللہ وہ ساری ترسیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلو جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہیں اس مسئلے کی نزاکت حساسیت کو سمجھیں اپنے معاشرے کو ہم اماد آمادہ کریں حکومتیں آئیں گی بدلیں گی اور لیکن جو ہیں جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اگر ہم خود اس پر عمل کرنا چاہیں ہم خود جو اپنے طور پر اگر تیار ہو جائیں ہمیں اسلامی قانون پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے نبی نے اور اللہ قرآن مجید میں جو باتیں کی گئی کہی گئی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی مکمل کوشش کریں گے میرے بزرگوں اور دوستوں باتیں گہیں بگڑتی ہیں باتیں بگڑتی ہیں ذرا سی گہیں غلطی کی وجہ سے باتیں بگڑتی ہیں ذرا سی غلطی کی وجہ سے اور ذرا تھا اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو بات بن جاتی ایک موقع پر جہیں حضرت عمر رضی اللہ ایک, ایک شخص میاں بیوی کے درمیان میں کچھ تھوڑی سی نا کفاقیں ہوئی ذرا بیوی تیز تھی تو زبان کر لیتی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی زیادہ معتقل ہیں جا کر شکایت کروں شکایت کے لیے پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کے قریب تھے واپس, واپس پیر قدم واپس کھینچ لیے واپس کھینچ کر واپس مڑ کرے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ کوئی شخص میرے دروازے سے واپس جا رہا ہے آپ نے بلایا اور بلا کر پوچھا یہ بتاؤ کہ کیوں واپس جا رہے کہا آیا تو تھا کام سے لیکن اب میرا کام ہو گیا پوچھا وجہ کیا تھی کہ نا بتانے کے لائق نہیں ہے جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو کہا بات دراصل ایسی ہے میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت آپ کو کرنے کے لیے کہ میری بیوی کبھی کبھی مجھ پر غالب با جاتی ہے اور ڈانٹ دیتی ہے تو تو آپ کو شکایت کروں آپ کی معتقد ہے آپ دو لفظ کہہ دیں گے تو میرا کام بن جائے گا لیکن آپ کے گھر پر کیا آیا آپ کی بیوی بی بھی آپ کو ڈانٹ رہی تھی مسئلہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھایا سمجھا کر کہا کہ دیکھو یہ سارا سارا دن ہمارے کام کرتی ہمارے ناگ رکھے اٹھاتی ہیں ہمارے سارے کام یہ کرتی ہیں تو کبھی کبھی وہ غصے ہو جاتی ہیں تو میں اس کو برداشت کر دیتا ہوں آج تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اس نے اگر تلوار نکالی ہے تو ہم بھی تلوار نکالتے ہیں مقابلہ ارے وہ تو سنفر آٹو سے وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی حدیث میں کہہ رہے وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اب اس ٹیڑھی پسلی کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ اس قدر سمو لو کہ وہ ٹیڑھی پسلی آپ کی زندگی میں خوبصورت بن جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسجد کی کمانے ٹیڑھی ہیں اگر یہ چورس ہوتی تو اچھی نہیں لگتی ٹیڑی ہے لیکن اس ٹیڑی کو اس طریقے سے اس مسجد کے اندر سمو دیا گیا ہے کہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں آپ اس عورت کی ٹیڑاپن کو اپنی زندگی کے ساتھ اس قدر جوڑ لو کہ اس کا ٹیڑاپن آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتی خوبصورتی تو توسیع میں پیدا ہوگی کہ جب ٹیڑاپن اور دونوں مل جائیں گے تو خوبصورتی پیدا اسی طریقے سے میرے بزرگوں ایک کر کر میں اپنی بات ختم کروں گا میرے ایک مرتبہ ایک لکھنؤ میں ایک مولانا تھے جو, جو تعویذ وغیرہ کرتے تھے عملیات کے کی لائن کیونکہ میں تو اس کا زیادہ قائل نہیں ہوں لیکن عملیات کے لائن کے زیادہ وہ تھے تو وہ جو کرتے تھے اب وہ ان کی بیوی جو تھی بیوی نے دیکھا کہ شوہر جب بھی آتے ہیں برس پڑتے ہیں باہر سے آتے ہیں برس پڑتے ہیں اور وہ بیوی موسار کی موتوں تھی مول ساح کے پاس جا کہا اب مول کے پاس جب پہنچی عامر شاہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے ایک ہی سانس میں شوہر کی کئی شکایتیں کری یہ آتے ہیں آفس آتے ہیں اور بس میرے پر برف پڑتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لمبا چوڑا کچھ کا سنا دیا اب جب سنا دیا تو عامر شاہ ہوشیار تھے سمجھ گئے کہ میرے سامنے ایک ہی سانس میں اتنی ساری بات کہہ دی ہیں تو یہ شوہر کو کیا بخشتی یہ شوہر کو کیا بخشتی ہوں گی تو سمجھ گئے انہوں نے کیا اچھا میں تم کو عمل بتاتا ہوں عمل کرو تو جہاں کریں موتقد تھی عاملوں کے تو موتقد زیادہ ہوتے نا بھائی تو وہ موتقد تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بس کام یہ کرنا کہ تمہارے شوہر جب گھر میں آئے اور وہ غصے سے بھرے ہوئے آپ کو نظر آئے تو آپ کوئی جواب مت دینا مٹکے کے پاس چلے جانا پانی پی لینا اور پانی کو حلق سے نیچے مت اترنے دینا اور باہر بھی مت نکلنے دینا بس یہ اتنا عمل کرنا ہے جب آپ کے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے جب آپ پوری حقیقت بتانا ہے. اب شوہر آفس سے تھکے ہارے آئے یا کاروبار سے تجارت سے تھکے ہارے آئے دیکھا کہ گھر میں لالٹین کا گولا پھوٹا ہوا ہے آگے بڑے سے بڑے کہیں گے بڑی پھول قسم کی ہو جب آتا ہو جب گھر میں کوئی نقصان کرتی ہو یہ توڑ دیا یہ توڑ دیا یہ توڑ جائے ابھی آیا لالٹین کا گولا توڑ دیا اب یہ بڑے غصے ہو لیکن وہ یاد آ جائے گا عامر صاحب نے بتایا تھا عمل کا فوراً مٹکے کے پاس میں گئے اور پانی کو پی لیا اب کہا تھا کہ حلف سے نیچے بھی نہ اترے اور کلولی بھی نہیں کرنی اب اندر سے بہت گرم ہو رہی ہے کہنا بہت کچھ چاہ رہی ہے لیکن عمل ہو رہا ہے اب یہ عمل ہو رہا آپ سنیں اور کہا کہ جب شور کا غصہ اتر جائے جب یہ بات کہنا اب جب شور کا غصہ اتر گیا تو اس بیوی نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہو جب آتے ہو برس پڑتے ہو ارے ایک مرغی آئی تھی اور مرغی کو میں نکالنے کے گئی وہ ففڑائی اور پفڑا کر لالٹن پر گری اس کی وجہ سے اس کا جو ہے گولا گولا پھوٹ گیا اب شور کا بھی دماغ ٹھکانے آ چکا تھا چکا وہ گا چھوڑ لالٹن کے ایسے بیسو گلے تجھ پر قربان میرے بزرگوں اور دوستوں تو بات اصل میں یہ ہے کہ بات جب موقع پر کہی جاتی ہے تو بن جاتی ہے اور بے موقع کہی جاتی ہے تو بگڑ جاتی ہے آج ہمارے یہاں معاشرے میں یہ تباہی کئی موقع نہ ملے تو مولانا آپ کے جو ہے سمجھائیے آپ کو مسائل کر رہے ہیں نام نقصے کے لیے آپ نے اور کے کاٹوں میں اتنے چکر لگا رہی آپ کے معاشرے کے بڑوں سے بڑے میں جا کر سماچاری بنے بیٹھے ہیں میرے بزرگوں دوستوں مگر امید والے لکشروں پہ تابو تم کو تو حکم بھی گیا تھا ان تم تابوتی طاقتوں کا انتارج آج وہ جزین جو کوٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اسلامی نظام کے چولہے ہوا جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جا کر فیصلے کرواتے ہو ان کے پاس اپنے فیصلے پرانی فیصلے جا کے کرواتے ہو آپ عادی کے فیصلے ان کے پاس جا کے کرواتے ہو نام پار ان کے پاس, پاس جاتے جا ہو کہ آپ کو سراسر رہے ہیں آپ کے چولہے ہوا جانے کے لیے آپ کے نظام کے پہو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم کہیںہ رہا تھا لگن امید ہوئی سرو بھی طاقت طاقتی طاقتوں کا تمہیں انکار کرنا چاہیے تم ان طاقت اور طاقتوں کے پاس جا کر اپنے فیصلے کروا کے ایک طرف جائیں اگر کوئی نبی اکاطو اسلام کی شام میں گستاخی کر بیٹھے ہم لاکھوں کی تعداد میں ریلی کی شکل میں نکلنے کے لیے تیار ہیں اور ہم خود کہیں آپ علیہ السلام اور قرآن کے احمد کو تو ہے معاشرے میں تباہی ہوئی ہے لیکن ہمارے ہمارے چہروں پر کبھی ہے شکن تک نہیں آتا، ہوا ہے میرے بزرگوں یہ دا دا دا انصاف ہے اس لئے ہمیں سوچ لے اپنے گریبان میں آج ہمیں ضرورت چھوڑی حکومتوں کو, کو، چھوڑیے ساری چیزوں کو ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے بھاگنے کی ضرورت ہے اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے مستیا نے کرام ان شاء آپ کو قرآن کیا کہا ہے طلاق کا کیا صحیح طریقہ ہے آج تک ہم نے سمجھائی نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مکان بنانا ہوتا تو انجینئر کیا بلاتے ہو ذرا سی گڑبڑ ہوتی دوسرے کو بلاتے ہو اسٹرکچر ڈیزائنر الگ آرکیٹیکچر الگ یہ سارے الگ کیونکہ یہ ماہرین فن ہے اس لیے بلاتے ہو اور تلاش جیسے مسئلے میں کسی ماہرین فن کی ملاقات لینا بھی آپ کو گہروں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا تو اس میں کس طرح ہوگا کہاں ڈرائنگ روم ہوگا کہاں کچن ہوگا کہاں ٹوائلٹ ہوگا اس طریقے کھڑکی کہاں ہوگی یہ سارے چیزیں چیز آپ آپ کرتے ہو لیکن اتنا بڑا آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ مکان کا فنی ہے ختم ہو جانے والی چیز ہے اور یہ آپ کی زندگی ہے اگر گھر کی زندگی صحیح ہو گئی تو آپ کی جنت سمجھ جائے اس لیے کہ ابھی میں بات نہ آیا جو متاث دنیا المرتال دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی بتا ہے تو نیک عورت ہے اگر نیک عورت آپ کو مل گئی اور اس سلسلے میں آپ نے ان اصول کا اگر رعایت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر جنت کے نمونہ ہوا آج ہمارے سب کے ماں تباہی حال ہے جہنم کا گہوارہ بنے جہنم کڑا بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جہنم کڑوں کو جنت کا گہوارہ بنا دیں میرے بزرگوں اور دوستوں بھائی یہی باتیں مجھے کہنی ہے الحمد للہ کرام کرامیہ نظام یہاں ہے کئی دنوں سے پروگرام چل رہا علاقوں میں چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ اس کے اچھے تاثرات اس کے اچھے تاثرات فکریں لیے ہیں آپ حضرات کے بھی علاقے میں مولانا طے کیا تھا ہمارے یہ سارے فکربند حضرات آئے ہیں اور یہ آپ حضرات غور سے ان کی بات کو اور یہ لیں ہمیں قرآن اصولوں پر قرآن احکامات پر اپنی زندگی کو ڈھالیں گے دنیا کہیں بھی چلے انشاءاللہ اگر آپ اور ہم تہیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی فرمائے گا اور تائید غبی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی وہ آخر العان الحمد للہ